حالت سجدہ میں لیٹ جائے قبر کے سامنے ظاہر سجدے کی کیفیت ہے صرف دیکھنے میں آزار سجدہ لگ گئے اس کے اس نے تسبیح نہیں پڑھی سجدے کی نیت نہیں ہے سجدہ ہوا تو نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن دیکھنے والا سمجھے گا یہ سجدہ کر رہا ہے اور ان بد کو تو ویسے موقع چاہیے تو اس سے انہوں نے مشہور کر دیا جی کہ جناب یہ سجدہ کرتے ہیں جی جی شرک نہیں ہے میں یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو مسئلہ ہی الگ ہے نا شرک کا بات تو کر رہے ہیں نا سجدہ کرنے کی یا سجدہ کی جو حالت ہے جی اگر کوئی کار بھی لے تو شرک نہیں ہے کیونکہ وہ اس پر بات کرتا ہوں تو لیکن یہ اس طرح کرنا یہ تو ایک عوام کی بات لے کر پورے مسلک پر تھوپنا ہے آپ ایک بنیادی فرق ذہن میں رکھیں کہ ہمارا ان سے جو اختلاف ہے ہم جو بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ان کے اکابرین کے حوالے سے ان کی کتابوں کے حوالے سے ان کے بڑوں کے حوالے سے کہ انہوں نے یہ یہ گز تاخی کی اور یہ اہل سنت پر جب بھی کوئی اعتراض کرتے ہیں تو عوام جو جو ہیں ان کے کاموں کے حوالے سے کرتے ہیں. ایک تو بنیادی فرق آپ یہ ذہن میں رکھیں یا تو دکھائیں ہمارے کسی بزرگ کی کتاب میں لکھا ہو کے بزرگوں درباروں کو سیدھا کریں ٹھیک ہے پھر تو یہ ہم پر اعتراض کر سکتے ہیں پھر جاہل بندہ کو کرتا ہے تو اس کے ہم ذمہ دار تو نہیں ہے جی ٹھیک ہے رہی یہ بات تو یہ بھائی اگر وہ کرتے ہیں تو سجدہ میں جو اعزار لگنے ضروری ہیں وہ لگنے چاہیے ٹھیک ہے سجدہ کی نیت ہو اس کو خدا سمجھ کے کرے تو مشرق ہوگا تو اگرچہ تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے حرام پھیلا مشرق تو پھر بھی نہیں ہے اگر کوئی کرتا ہے تو حرام کر حرام کام کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے تو یہ ایک تو چیز ہے اچھا دوسرا سوال وہ آپ کا مجھے رینج نکل گیا وہ ذرا تھوڑا سا نیچے لکھ لیں تاکہ میں اس طرف بھی بات کروں ایک تو یہ تھا ہاں اٹھارہ ہزار عالم والا تو یہ جناب اصل میں ہے عالمین ہے نا یہ اللہ تبارک وعال رب العالمین تو عالمین جمع کا سیگا ہے تو معروف عالم تو دو ہی ہیں یہ ظاہری ہے جو جس میں ہم رہتے ہیں یا آسمانوں کا عالم ہے یا اس کے بعد عالم برزخ ہے یہ ان کی طرف بھی ہے کہ ایک دنیا کا عالم ہے ایک برزخ کا عالم ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہے یہ اس کی حکمتیں اور وہی وہ جانتا ہے کہ وہ اس میں کیا کیا مخلوقات آباد ہیں یہ تو ہماری سمجھوں میں آنے والی چیز نہیں ہے جی تو یہ تھی باقی وہ سعیدے والی جو بات ہے جی مزارات پر جو سعیدہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے تو یہ صرف اور صرف ان لوگوں نے کسی جاہل کو اگر کرتے اس طرح کی حرکت کرتے دیکھ رہے تو فوراً جناب یہ اہل سنت پر تھوک دیا کل بھی میں نے بات کی تھی کہ اگر کسی جگہ پہ غلط کام ہوتا ہے دربار پہ ہوتا ہے بالفرض یہی سمجھ دے کہ چلو یا آپ بات کر لیں تو ہم نے اس کام کو ختم کرنا ہے نہ کہ مزار کے متعلق یا صاحب مزار کے متعلق ایک پروپگنڈا شروع کر دیں اور پورے اہل سنت عقیدہ جو ہے اس کو مشرق قرار دے دیں تو ان کا طریقہ اصل میں بھابھیوں اور دیو کا یہ ہے کہ وہ ایک چیز دیکھتے بناتے ہیں اور اپنی طرف سے عقیدہ کرتے ہیں اور خود ہی اس کو شرک وغیرہ قرار دے کر پھر اس کا رد کرتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے تو اپنی آنکھ کا نظر نہیں آتا اور دوسروں کے آنکھ کے جو ہیں وہ ان کو نظر آ رہے ہیں مائک فری جناب علیکم ورحمت <اللہ> <تصفيق> السلام علیکم و رحمتہ اللہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ حضرت آپ کی آواز میں بہت خوشی ہوئی تو حضرت میں تو ویسے روز آتا ہوں اس روم میں الحمدللہ بول کے میرا نک کس روم میں ہوتا ہے زیادہ تو حضرت میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو پن تن لفظ ہیں یہ پنج تن لفظ کیا حدیث میں آیا ہے یہ پنج تن لفظ یہ مسن حدیث جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسین حضرت امام حسن عضی اللہ تعالیٰ حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہوں حضرت علی الدی اللہ تعالیٰ سب کو مسئلہ اکٹھا کیا ہے اس حدیث میں جو حدیث تھی اس میں کیا پانچ تنظا لفظ, لفظ آیا ہے اچھا ماشاء اللہ تو اس لیے میں آپ کا نک آج. آپ کو تو میں اس لیے سوال رہا کہ مثلاً اس میں حدیث میں لفظ آیا. ایک میرا سوال یہ اور دوسرا سوال یہ کہ حضرت وہ کیا کہتے ہیں یہ پرانے پاک کی آیت پیش کرتے ہیں میں غائب کے رد میں کہ وہ اس کا آخری نفر یاد آئے کا یوں ہار. اس کا معاف کچھ اس طرح ہے کہ اللہ معموم کچھ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی کے ذریعے جو کچھ عطا فرمایا علمتا فرمایا وہی کے ذریعے ہے تو وہ یہ کہتے ہیں جب وہیبائی لانے والے ہیں تو وہ غائب نہیں رہا اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما ہے کہ عیسائیت کا معاف مثلاً عیسائیت کی تفسیر میں کیا مثلاً مفصروں نے لکھا ہے یہ میرے دوست سوال تھے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کامران اصل میں نا جی وہ اس وقت میرے پاس کاغذ پنسل نہیں ہے ورنہ میں وہ ترتیب بار لکھ لیا کروں تو پھر سوالات کے جواب آ جائے اس حوالے سے دوں تو جو مجھے یاد نہ آئے تو پھر آپ ساتھ میں لکھ دیا کیجیے تو پہلا سوال آپ کا یہ ایک تو آپ نے کیا ہے علم غائب کے حوالے سے سوال ٹھیک ہے پہلے اس پر بات کر لیں ایک کلیہ قاعدہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن حکیم کی کوئی بھی آیت جو علم غیب کے ممانت کے بارے میں ہو کہ علم غیب نہیں تھا ٹھیک ہے اس سے مراد ہے ذاتی طور پر علم غیب کا جاننا یا ہونا ٹھیک ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وبارکا وسلم کو جو جہاں بھی نفی ہے علم غیب کی اس سے ہم نے کیا مراد لینا ہے کہ آپ ذاتی طور پر نہیں جانتے چاہے آپ کے اپنے کلمات سے ہوں لفظ قل کے ساتھ یا اللہ تعالی نے فرمایا ہو ٹھیک ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر جو آیات علم غائب کے ہونے پر دلالت کرتی ہیں ان کا کیا کریں گے ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو علم غائب پر چلا دے بالکن اللہ تبھی من رسول ہی میں یہ شا لیکن اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے ٹھیک ہے علم غیب کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعلیم کریم نے اپنے رسول صلی اللہ وسلم کو علم اطاف فرمایا باقی رہے گی یہ بات کہ جی وہ جبریل رہی لے کر آتے تھے یہ لفظ کسی آیت میں ہے تاروج یہ لفظ نہیں مجھے سمجھ میں آ رہا کہ آپ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں تارز اچھا اچھا اچھا اچھا ہاں تارز اصل میں نہیں جی تارج بالکل بھی نہیں ہے آپ دیکھیں جس طرح یہ کرتے ہیں اس طرح تو تارز بنے گا کہ اس طرف کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اللہ تعالی نے دیا نہیں تو دوسری طرف سے اگر کوئی آئے پیش کر دے جناب اس کو کہاں لے کر جائیں گے تو اس کا جواب زہر باد لام حالانکہ یہی دینا پڑے گا کہ جناب اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اور اسم جس کی نفی ہے وہ ذاتی کی ہے تو ذاتی کی تو ہم قائل ہی نہیں ہی ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیسم کو عطا فرمایا باقی رہ گیا وہی کا معاملہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہی کے ذریعے سے ہی صرف پتہ چلا تو بے شمار ایسے مواقع ہیں جہاں پہ جبریل کی آمد کا ذکر نہیں ہے نہ ہی وحی کا کوئی تذکرہ ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالی نے کہا کہا کہ خبریں دی ہیں ایک اور میں آپ کو مثال لیتا ہوں قرآن پاک میں ابھی آپ واقعہ میرا شیف علماء بیان کریں گے تو آپ سنیں گے کہ اس میں جب آکا کریم علیہ السلام کا میرا شیف کا وہ حصہ جہاں آتا کہ جب اللہ پاک کی بارگاہ کی خاص کی حاضری ہوئی تو قرآن ہے فا اٹھا ہی ماں اوا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے خاص کی طرف وہی کی جو کہ اس کی تفصیل ہے ہی نہیں کہیں پہ بھی ماں اوہا ما بس جو کی سو کی اب وہی اگر جبریل کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے تو پھر جبریل امین تو سدرا پہ تھے اس وقت وہ تو آگے آ ہی نہیں سکتے تھے تو یہ تو مقام خاص کی بات ہے مقام قرب کی بات ہے ٹھیک ہے یہ وہی پھر کیسے ہوئی جو جبریل کے بغیر ہے ٹھیک ہے تو پتہ چلا کہ جو ریل کے بغیر بھی وحی ہوتی ہے اور یہ علم غیبی کی صورتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما گئے اور اس آیت کے تحت ملا احمد جیون رحمت اللہ علیہ نے تفسیرات احمدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فاؤ اللہ آبدیما کے وقت نوے ہزار کلام فرمایا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبے ہزار کلام اس کی تین آگے کیٹاگریز ہیں اس کلام کی فرمایا ان میں سے تیس ہزار کلام تو ایسا تھا کہ جس کی اجازت تھی کہ آپ سب کے ساتھ کریں جو خبریں آپ نے دی ہیں جو اس تیس ہزار میں سے ہیں اور فرمایا پھر تیس ہزار ایسا تھا کہ جو صرف اور صرف خاص الخاص جو لوگ جیسے حضور کے صاحبہ کرام اہل بیار آپ کی مزاج آشنا جو ہستیاں تھیں وہ سمجھ سکتی تھی اور وہی وہ اس کی متحمل تھیں تو یہ باتیں آپ نے ان کے سامنے بیان فرمائی ان ہزار میں سے اور تیسرا جو تیس ہزار تھا فرمایا ان کا کائنات میں کوئی اور متحمل تھا ہی نہیں اور وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی نے بیان ہی نہیں فرمائے اب یہاں جبریل کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بغیر جبریل کے واسطے کے بھی عطا فرماتا ہے ایک اور پاک عزیثیم شریف کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فجر کی نماز میں آپ ذرا دیر سے تشریف لائے تو صحابۂ کرام منتظر تھے یہ جی میں ابھی جو آیت پڑھی ہے یہ تو قرآن پاک ستائیسویں پارے میں سورن نجم سے ہے فاؤ الا ابدی ما اوہا پہلی کون سی جناب تفسیرات احمدیہ جی تفسیرات احمدیہ اسی آیت کی تفسیر میں ستائیسویں پارے کی ستائیسواں پارہ سورن نجم کی آیت کے فاؤہا الا ابدی ما اوہا اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے جو میں نے ابھی بیان کیا پہلے اب یہ حدیث پاک جو ہے ترمزی شریف سے میں پیش کر رہا ہوں اس وقت میں پڑھ رہا ہوں کہ ترمزی شریف میں بھی ہے تفسیر در منصور میں بھی ہے اور بھی کئی مقامات پر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن فجر کے وقت ذرا تاخیر سے تشریف لائے صحابہ کے منتظر تھے نماز کا وقت جو تھا وہ تنگ ہو چلا تھا آپ کا کریم علیہ صلی اللہ وسلم تشریف لائے اور مختصر جو آئے وہ آپ نے جماعت کروائی اور نماز کی جماعت کروانے کے بعد آقا کریم علیہ السلاط والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں آپ کو پتہ ہے کہ میں آج دیر سے کیوں آیا انہوں نے کیا اللہ رسول اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ آپ کیوں آپ ہی بہتر جانتے ہیں یا اللہ تعالی جانتا ہے تو آقا کریم علیہ السلّۃ السلام نے خود پھر وضاحت فرمائی کہ آج فرماتے ہیں کہ تحجد کے وقت میری آنکھوں پر نیند کا غلبہ ہوا تو اچانک ہوا کیا کہ آ کے فائضان عنا بے ربی اضاء فی احسان کہ میں تو اپنے رب کے دربار میں بڑی حسین صورت میں تھا اس وقت اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کہ یہ مالا اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں فی ما سیم المال الاعلی کہ یہ مالا اعلی کے جو فرشتے ہیں یہ کس بات میں جگڑا کر رہے ہیں کس بات میں جگڑ رہے ہیں تو میں نے ارض کیا کہ مجھے نہیں پتا تو اس وقت سرکار اسلطن فرماتے ہیں فوادہ بینا کاطفیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت کا ہاتھ جو تھا وہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا فبجت تو بردہ دعین سدیا اور میں نے اس کی ٹھنڈک جو تھی وہ اپنے سینے میں محسوس کی فعالم تو معافی سماواتی و لرد بس پھر زمین و آسمان میں جو کچھ تھا وہ سارے کا سارا میں نے جان لیا تو آپ جب بتائیے کہ یہاں جی بجلی کہاں ہے یہ تو آکا کریم علیہ اللہ کو ڈائریکٹ مل رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض اور ان ساری باتوں سے قطع نظر ایک اور آسان سی دلیل آپ کے لئے میں کہ جو یہ کہے کہ جی جبریل کے ذریعے سے جبریل کے ذریعے سے تو کہیں گے الرحمان الرحمن القرآن نے تو خود قرآن سکھایا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل تو ایک پیغام لے کر آتے تھے جی دیکھے ماشاء اللہ تمجن بھائی کمال کا مطالعہ جی آپ نے احادیث کے جو ہیں وہ ریفرنسز کے نمبر بھی ساتھ دے دی ہیں تو میں ابھی اس وقت لائبریری میں نہیں بیٹھا ہوں اور بالکل یہ زبانی آپ کو عرض کر رہا ہوں تو تو جی کرمجی کا حوالہ ترسید اللہ منصور میں بھی یہی واقعہ اسی طرح سے ہے اور امام جلال الدین سیدھی رحمتہ اللہ تعالی اس کو کئی اصناط سے آپ نے اس کو روایت فرمایا ہے تو ٹھیک ہے اس پر تو بہت ساری مطلب اور بھی دلائل دیے جا سکتے ہیں تو کلیہ قاعدہ آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی علم غیب کی نفی کی آیت یا حدیث پڑے تو اس کا جواب کیا ہے کہ اس سے مراد ذاتی علم غیب کی نفی ہے تو اس کے ہم قائل ہیں کہ آپ کو ذاتی علم غائب نہیں ہے اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے جاتی علم غیر تو جو روایات ہیں علم غیب کے اس بات پر جو آیات ہیں تو اس سے مراد ہے عطائی علم غیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو ٹھیک ہے جی آ جائیں جناب مائک پر السلام علیکم و رحمتہ اللہ جی حضرت وعلیکم السّلام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آآ آآ حضرت آپ نے جو فرمایا انشاءاللہ اللہ اس پر ہم ابھی مشورہ کر لیں گے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ جو روم ہمیں کریٹ کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ ہم اس کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ دیکھ لیتے مشورہ کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ شاء تعالیٰ اس کو جلد از جلد جو ہے کوشش کریں گے کہ ہم یہ اسپیشل روم حصہ لواب کے لیے جو ہے ان کریٹ کر لیں یہ جو ابھی ایز بھائی بھائی آپ نے جو بات کی تھی سجدے کے حوالے سے اس میں حضرت اگر آپ ایجازت دیں تو ایک دو باتیں میں بھی اس میں ارض کر دوں اس میں جیسے کہ پیارے آقا علیہ صلاحسلام نے بھی ارشا فرمایا ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی یہ تھا پچھلی امتوں پہ حرام تھا پچھلی امتوں کے لیے جائز تھا اس امت پہ میں اپنی امت پہ اس کو حرام کر رہا ہوں تو سرکار نے بھی اس کو حرام فرمایا ہے شرک نہیں فرمایا تو جس کو سرکار حرام کہے اس کو کوئی شرک کہے تو وہ خود مشرک ہے جو سرکار علیہ صلاح والسلام سے بڑھ کر کوئی بات کرے تو وہ خود سب سے بڑا مشرک ہے تو اگر کوئی جاہل جا کر جو ہے سرکار کوئی جاہل جا کر جو ہے اگر کسی مزار پہ جا کر سجدہ تعظیمی کرتا بھی ہے تو بھی وہ گناہگار ہوگا فاسق ہوگا لیکن وہ مشرک نہیں ہوگا اور اگر کوئی بدبخت اس پر شرک کا فتوا لگائے تو وہ شرک اس پر لوٹ جائے گا وہ خود ہی مشرق ہو جائے گا اور جو ہے اب یہ دیکھیں سجدہ تعظیمی کے حوالے سے آدم علیہ السلام کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی تو ہے نا ان کے بھائیوں نے بھی تو یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا نا تو یہ تو ساری مثالیں ایسی موجود ہیں کہ جو, جو ہے سیدہ تعظیمی کی پچھلی امتوں میں جواز کے باتیں ہیں حدیث میں پنجتن کا لفظ موجود نہیں اچھا تو یہ ہے کہ اس طرح کی جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں پر جو ہے وہ دھیان نہ دیا کریں اور یہ ایسے جاہل لوگ ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ہی ان کو جو ہے نا ان کی جہالت کا جہالت کی سزا جب دے گا ہی ان کو جو ہے وہ اقدار ان کی ٹھکانے آئیں گی ابھی تو مسلمانوں پر شرکے فتوے لگا رہے ہیں دبا کے اور جناب مزارات اولیاء اکرام کو جو ہے وہ جس طرح سے بموں سے اڑا رہے ہیں اور دہشت گردیاں <تصفح> کر رہے ہیں مسلمانوں کی گلے کاٹ رہے ہیں مسلمانوں کا خون بہا رہے اللہ اللہ اللہ ہی ہے انشاءاللہ ان سے نبٹ رہا ہے اور نپٹے گا اور اللہ نے چاہتا ہے انشاءاللہ ان کا قریب جو ہے بہت ہی جلد جو ہے اور آپ نے آج خبر پڑی ہوگی اخبار میں 90% پرسینٹ مالاکنڈ کا علاقہ کلیئر ہو چکا ہے الحمدللہ فوج نے 90 فیصد علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا اور ان شاء اللہ باقی دس فیصد رہ گیا ان شاء اللہ چند دنوں میں وہ بھی حاصل ہو جائے گا اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ شاء نے متاثرین کی جلد جلد واپسی کا سلسلہ بھی انشاءاللہ شاء اسی مہینے میں شروع ہو جائے گا اور اللہ العزت نے چاہا تو رجب المرجب کے مہینے میں انشاءاللہ رجب المرجب اور شعبان کے درمیان انشاءاللہ ان کی واپسی مکمل ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی رمضان یہ اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ گزاریں گے تو تشریف رہائیے حضرت میں فری کرتا ہوں تو انشاءاللہ وہ روم بنا لیں گے حضرت فکر نہ کریں وہ امام آزم ابو حنیفہ کے حسالت ثواب کے لیے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حسالت ثواب کے لیے انشاءاللہ روم بنا لیں گے تو تشریف رہی حضرت پانچ شخصیات کا جہاں ذکر ملتا ہے تو اس کے تحت مطلب پانچ تن کہا جاتا ہے کہ جی پانچ ہستیاں جو ہیں وہ شعیح مراد ہیں ورنہ لفظ پانچ تن جو ہے یہ حدیث میں نہیں ملے گا تو نعرہ لگانے میں تو کوئی حرض نہیں ہے ہم تو ماننے والے ہیں اس میں تو بہت شکریہ احسان بھائی آپ نے اس کی طرف توجہ کی ہے اور یہ روم بن جائے تو میرے خیال میں بہت سارے بھائیوں کو فائدہ ہو جائے گا اور اس دن کی بقاعدہ تشہیر کریں ایک دو دن پہلے اس کی اور زیادہ سے زیادہ دوستوں کو انوائٹ کریں خاص طور پر وہ لوگ جو ہیں جن کا واسطہ پڑتا رہتا ہے اند وقتوں کے ساتھ تو جن کا کام ہی صرف اور صرف اکادرینی امت پر تان کرنا ہے تو ان کا علاج ہو جائے گا چلیں ایک ایک دو دو کوئی حوالہ جات اگر لے جائیں اپنے پاس تو ان کی گفتگو میں ان کے کام آ جائے گا تو دوسرا مسئلہ یہ ہے آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم تو خود اشارے ہیں تو جب آپ نے اس کو شرک نہیں قرار دیا بلکہ اس پر میں ایک حدیث پاک کوٹ کرنا چاہوں گا وہ شریف کی حدیث پاک ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کسمن فرمایا کہ میری امت مشرق نہیں ہو سکتی بھائی بھائی آپ سن رہے ہیں نا اس وقت روم میں ہیں آپ آپ نے کریم علیہ السلام نے کسمن فرمایا کہ میری امت مشرق نہیں ہو سکتی اب جو جس کو سرکار قسم سے فرمایا کہ میری امت مشرق نہیں ہو سکتی اب جو شرک کا فتویٰ لگائے امت سے مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں آپ کے غلام امت تو وہ کسی صورت بھی مشرق نہیں ہو سکتے جی بخاری شیف جل اول صفا ایک سو 78 یا اناسی ہوگا پہلی جلد میں یہ حدیث پاک ذرا طویل ہے تو اس میں ایک یہ جملہ میں نے اتنا سنایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ولہ ما آقاف والا امتی انتشری و اللہ ماقاف علیہ انتشریک بادی اللہ کیسے مجھے تم پر کوئی خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے خوف اس بات کا ہے کہ ان تنافا یا کہ دنیا میں تم زیادہ مصروف ہو جاؤ گے مشغول ہو جاؤ گے دنیا میں وہ تو ہم سارے ہیں تو تو شرک کا تو آکا کرنے والے سلاحصل نے گارنٹی دی ہے کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی امت مشرک نہیں ہو سکتی تو اس لیے جو شرک کا فتوا لگاتا ہے پتہ چلا وہ حدیث پاک سے جاہل ہے اور حدیث پاک نہیں ایک سو نہیں ہے جی یا تو اٹھہتر ہے یا اناسی ون سیون ایٹ یا ون سیون نائن ہے جو بخاری شیف میرے پاس ہے قدیمی کتب خانہ کراچی کی چھپی ہوئی اگر کتابوں کی تباد کے حوالے سے کوئی پیج کا فرق ہو تو وہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا میرے پاس مطلب جو نشان اس میں لگا ہوا اس میں یہ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اس کا اس حدیث پر بات ہو چکی ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی اس کے مفہوم تو بہت ساری کتابوں میں ہیں کلز شریف میں ہے مشکا شریف میں ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنا تمجن بھائی اصل میں یہ جو ہمارے پاس کتابیں ہیں نا یہ عربی کتابیں جو ہیں ان میں نمبر نہیں ہوتے حدیثوں کے اصل میں نمبر لگتے ہیں جب ترجمہ کرتے ہیں حدیث کا تو ہم تو وہاں سے پڑھتے ہیں جو اصل عربی کتابیں ہیں تو اس میں نمبر نہیں ہوتے نزل برار کا سفر کون سے والے والا چاہیے آپ کو اللہ حافظ اچھا خط... نزل برار اس میں یہ ادیش کون سی حدیث کی بات کر رہے ہیں یہ شرک والی جو حدیث پاک ہے سے حدیش عدیشتھ کا مفہوم یہ ہے کہ بھی میں جائیں گے جی تو مقصد صرف عرض کرنے کا یہی ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی نے یہی فرمایا تھا کہ جو میرے طریقے پر چلے اور پھر اس کی وضاحت میں اہل سنت و جماعت کے الفاظ بھی موجود ہیں